بسم الله, الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم بل هو على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانفلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و یوقیم الصلاۃ ویت الکاتہ دین القیم صدق اللہ ابی عبد الرحمن ابن بن خطاب رسی اللہ تعالیٰ کالا قال سمعت رسول الله صلی اللّہ علیہ وسلم یقول على خمس. شہادت اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ وعن محمد الرسول اللہ و اقامات و وحج البیت وصوم رمضان رمدان رباہم البخاری و مسلم اللہ رب لي صدری لي من لسانی قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من اللہ رب اللہ حضرات اعظم اللہ کا نام لے کر اربع نبوی کی حدیث نمبر تین کا مطالعہ کر رہے یہ حدیث مبارک کا متفقن علیہ ہے یعنی اس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم رہ اللہ دونوں کا اتفاق ہے اور یہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ احادیث کے ضمن میں مستند ترین جو اور روایات وہی شمار ہوتی ہیں کہ جن پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے ویسے یہ کہ احادیث کے مجموعے میں ٹاپ پر یہ دونوں ہیں صحیح بخاری صحیح مسترف یہ ٹاپ پر ہیں انہیں صحیح ہین کہا جاتا ہے ویسے صحائے ستہ کی اصطلاح بھی ہے چار اور مجموعے ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل شمار ہوتے ہیں لیکن یہ ان میں ٹاپ پر ہیں صحیح ہینڈ اور جس حدیث پر یہ دونوں متفق ہو جائیں تو گویا کہ وہ جہاں تک روایت کا تعلق ہے سند کا تعلق ہے وہ قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے اس پہ اتنا ہی یقین ہم کر سکتے ہیں جتنا کہ قرآن مجید کی آیات پہ کرتے ہیں اس حدیث کا مضمون وہ ہے جو اس سے پہلے ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ام السنہ کہلاتی ہے وہ حدیث یعنی احادیث کے مجموعے میں اس حدیث کا وہی مقام ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے ام القرآن ام الکتاب قرآن میں یہ سطر امم سنہہ وہ حدیث جب رہی اب میں اپ کو سنا رہا ہوں کہ وہاں کیا جواب دیا تھا حضور پہ اس حدیث کی روح سے جب پوچھا گیا کہ اکبر دین الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے جواب کیا تھا الاسلام ان تشھدا لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ و توتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت استطاح الیہ سبیلا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور تو نماز قائب کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بھج کرے بیت اللہ کا اگر تجھے اس کی استطاعت حاصل ہو نہیں یہی مضبوط اس حدیث کا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی ہی, یہ حدیث ہے ہی اسی موضوع پر لہٰذا جہاں تک تو اس کے کنٹینٹس کا تعلق ہے اور اس کی اہمیت کا تعلق ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کوئی بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج جو اس پہ جو غور طلب بات ہے وہ کیا ہے سب سے اہم بات کیا ہے اس حدیث کے بارے میں جو عام مغالطہ لوگوں کو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ کل اسلام کی تعبیر ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی بہت بڑا بغالتا بلکہ اسی سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ کجی پیدا ہوئی لفظ غور طلب طرح بونے اسلام اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں پر یہ ایک شے تو نہ ہوئے عمارت کی بنیاد قائم کی گئی ہے عمارت اور ہے بنیاد اور ہے یہ بینگ ہی ایک شہ تو نہیں ہوتی تو بری اسلام خمس۔ اسلام یہی کچھ نہیں ہے اسلام کی بنیاد ان پانچ باتوں پر ہے یہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو کہ نظر انداز کر دیا گیا تو یہ حدیث عام ہے اکثر مساجد میں تو لٹکے ہوئے ہوتے تھے کافی بڑے بڑے چارٹ جس میں کہ یہ ایک مسجد کے بحراب کسی شکل بنا کر اس میں ستون دکھا کر ان میں پھر یہ چا... ارکان اسلام کا جو ہے یہ جو ہے ایک نقشہ پیش کیا جاتا تھا تو اب تو خیر آج کل کے زمانے میں مساجد میں ان چیزوں کا عام رواج نہیں رہا ہے ورنہ یہ چیزیں ہوتی تھیں تو ارکان اسلام اس کو ہم کہتے ہیں اسلام کے ارکان ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں جو سب سے اہم پھر میں کہہ رہا ہوں تیسری مرتبہ بونے اور علا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کل اسلام یہ نہیں ہے اب یہ دیکھیے اصل میں قرآن مجید کے اندر جس پر کہ کچھ عرصے پہلے بڑی مفسل گفتگو میں یہاں ان مجالس میں کر چکا ہوں انسان کا مقصد تخلیق عبادت رب وما خلق الجنول انصول سورہ زاریات میں فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا بغیر صرف اس لیے کہ میری بندگی اور میری پرستش کریں تو عبادت رب جو ہے وہ مقصد تخلیق انسان تمام امیا کی دعوت عبادت ادے ابد اللہ مقم ال کا روح آپ پڑھ جائیے پرانے مجید مکی صورتوں میں حضرت نوح کی دعوت یہی حضرت حور کی حضرت, حضرت ساز کی حضرت ابراہیم کی حضرت موسا کی عیسا کی خود حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دعوت اور صابقہ رسولوں کی دعوت میں صرف ایک فرق ہے کے سابق انبیاء اور رسلوں کی دعوت ہوتی ہے یا یا قوم اے میری قوم کے کی لوگو کیا قوم مد اللہ مالک من اللہ غیرو حضور کی دعوت ہے یا ایہ الناس و عبدوا ربکم الذي خلقكم والذي قبل بس یا ایہ الناس وہی جو دعوت جو صرف قوموں کی طرف لے کر آتے تھے رسول وہ حضور کے ذریعے سے وہ گویا کہ گلوبل ہو گئی ہے پوری دنیا کے لیے ہے پوری دو انسانی کے لیے افاقی ہو گئی ہے دعوت تو وہی عبادت رکھ اس عبادت جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے عبد سے یہ لفظ نکلا اور عبد سے نکلنے کے بعد اس کے مفہوم کو اس کے اوپر آپ شامل کریں گے سارے جو اس کے اطلاقات ہیں اب کہتے تھے غلام کو غلام آقا کا مملوک ہوتا تھا ملکیت غلام جو ہے ملازم نہیں ہوتا تھا ملازم تو ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے چلیے آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے کے بعد تو پھر وہ ملازم آپ کا نہیں فارغ کسی خاص مقصد کے لیے ملازم کسی کو آپ نے اپنا شافر رکھا ہے ڈرائیور رکھا ہے وہ آپ کا کھانا تو نہیں پکائے گا کسی کو آپ نے رکھا ہے خان سامان وہ آپ کا ٹائلٹ تو صاف نہیں کرے گا وہ صاف کر کے الزام نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں تو اس کام کے لیے تو نہیں آپ کے پاس آیا غلام کو ہر وقت ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اتعد کو اس کی کوئی آزاد مرضی ہے ہی نہیں اس کی کوئی ملکیت نہیں آقا نے اگر کوئی کوٹڑی دے دی کہ اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ کوہڑی کا مالک تو نہیں بن گیا وہ خود کیا مالک بنے گا وہ خود مملوک ہے اسی طریقے سے کوئی چارپائی دے دی تو اس چارپائی کا مالک تو نہیں ہے مالک تو آقا ہے وہ تصور عبدیت کا ذہن ہونا چاہیے اس درجے میں اللہ کی بندگی یہ بندگی ترجمہ کر رہا ہوں اب میں عمقیت کا جس کو کہ شیخ سادی نے کہا اور یہ بھی پچھلے زمانے میں یہ اشار لکھے ہوتے تھے مساجد زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو ہمیں ملی اس لیے کہ اللہ کی بندگی کریں اگر یہی کام ہم نہ کریں تو بندگی ہی شرمندگی ہے تو پھر حاصل کیا ہوا ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اتار لیکن یہ بھی عبادت کا صرف جسد ظاہری ہے جیسے میرا اور آپ کا یہ جسم ہے نظر تو آ رہا ہے سب کو جو بھی میرا قد و قامت ہے جو بھی تنوتوش ہے سب کو نظر آ رہا ایک ہے اس کے اندر جو میری جان ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس عبادت کی جان جو نظر نہیں آتی وہ ہے اللہ کی محبت ایک مجبوری کی اطاعت ہوتی ہے انگریز کے ہم غلام سے اطاعت کرتے تھے کیا کہ غلام ماننا پڑے تھے. یا غلام آقا کی اطاعت کرتا ہے تو مجبوری کو کرتا ہے کہیں سے اسے پکڑ کر خرید کر کہیں جو ہے غلام بنا لیا گیا اسے سے خرید کر لے آیا زر خرید ہے اب وہ تو مجبور ہے مانے گا کیا کرے گا لیکن یہ عبادت نہیں ہے عبادت بنے گی اللہ کی جب کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ شامل ہوتا ہے تب یہ عبادت بنے گی اسی لیے دوسرا عزم نے ایڈ کیا تھا بندگی اور پرستش پرستش ہوتی ہے محبت کے ساتھ آپ دولت کے پرستار ہیں تو آپ کے دل میں دولت کی محبت وطن پرست ہے تو وطن کی محبت ہے قوم پرست ہے تو قوم کی محبت ہے نفس پرست ہے نس کیا پرست کر رہے ہیں اس کام کی, اس کی کو پورا کر رہے ہیں تو بندگی اور پرستش مل کر عبادت بنتی ہے یہ عبادت ہے کہ جو چونکہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام تو اس میں ایک بات تو وہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے اسی راستے پر چلنا ہے پھر کہیں غلطی سے کوئی قدم اٹھ گیا غلط کہیں جذبات کی رو میں بہ کر کوئی کام غلط ہو گیا فوراً توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا یہ راستہ تو کھلا یہ نہیں کہ آپ فرشتے ہو جائیں گے نہیں آپ کے ساتھ آپ کا نس بھی لگا ہوا ہے آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں آپ اس ماحول کے اثرات سے بالکل بالکل لیا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے لاکھ آپ بچ کر چلیں کہیں پاؤں پھسل گیا گر گئے اٹھ جاؤ فوراً فوراً کھڑے ہو جاؤ توبہ کرو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن اگر کسی ایک گناہ کے اوپر ڈیرہ لگا کر بیٹھ گئے تو وہ ایک گناہ بھی ہلاکت کے لیے بربادی کے لیے تباہی کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. تو یہ ہے عبادت اس عبادت کے لیے آسان کرنے کے لیے چار عبادت دی گئی نمبر ایک نماز ہلاد تاکہ تم بھول نہ جاؤ گے تازہ کرتے رہا کرو آپ کو معلوم ہے نماز میں ہر رکت میں سورہ فاتح اب سورہ فاتح کے مرکزی آیت کیا ہے سات آیتیں کل ہیں مرکزی چوتھی آیت کیا ہے ای عبود و ای اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ فعل مظاہرے جو ہے عربی زبان میں ہاتھ اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اس قول و قرار کو تازہ کرنا تازہ کرنا تازہ کرنا پانچ مرتبہ دن میں جو ہے اس کو دوبارہ تازہ کر لو میں بھول جاؤ بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں یہ ہماری پیشانی کے اوپر گرد و غبار آ گیا ہے اس کے اوپر جو بندگی کا نشان ہونا چاہیے تھا اللہ کی بندگی کا وہ جو ہے دھندلا ہو گیا اور میں گرے خاک پر رکھیں اپنی اس پیشانی کو اور یہ کو تازہ کر لیں بندگی کا نقش بندگی کا جو یہاں نقش ہے وہ تازہ ہو جائے سرکشی جو ہے نفس کی سرکشی سرکشی نے کر دیے دھلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ <آزار> تو رازا رکھنے کے لیے کہ یہ احد آپ بھول نہ جائیں نماز سے اور پھر آپ کے ساتھ ایک نفسے حیوانی لگا ہوا حیوانی تقاضے حیوانی تقاضوں میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے آپ انگریزی میں کہیں گے پریزرویشن آف دی سلف پرویشن آف اپنی ذات کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک چاہیے خوراک کے بغیر تو مرچے اور اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے جنسی جذبہ ہے شہوت ہے شادی ہے بیاہ ہے نسیح یہ دو ہیں موسٹ امپورٹینٹ وہ ہر ریکارت ہیں موٹوس موسٹ امپورٹینٹ موٹوس Of and of لیکن یہ دونوں جذبے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ جب اندر سے ابھرتے تو یہ بہرے ہوتے ہیں انہیں اس سے غرض نہیں ہے بھوک لگی ہے پیٹ میں ڈالو کچھ کو کوئی بحثنے کے حلال ہے یہ آرام ہے آپ کا سہمت کا جذبہ بھڑک اٹھا ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے. اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے جائز راستے سے ہو یا ناجائز سے ہو تو یہ جو خود سر گھوڑا ہے یوں سمجھئے کہ ہمارا یہ جو حیوانی وجود ہے یہ گھوڑے کے بارے اور ہمارا روحانی وجود جو ہے جو حقیقی وجود ہے وہ اس پر سوار ہے اگر گھوڑا موزور ہے اور سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ جو سوار ہے وہ گھوڑے کے رحم کرم پر ہے جہاں چاہے گا لے جا کے پٹک دے گا وہ سوار کی مرضی تو تو نہیں جائے گا جدھر وہ جائے گا جائے گا اور جہاں چاہے گا پٹک دے گا تو اس بوز اور گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے آپ کو ذرا اپنی خودی اپنی انا اس کو بھی طاقتور کرنے کی ضرورت ہے اس اپنی خونی اور انا کو طاقتور کرنے کے لیے روزہ رکھ دیا گیا پورا دن بھوکے رہو برداشت کرو پیاس بھی ہے تو برداشت کرو یہ ساری سہولتیں جو آج ہمیں حاصل ہیں کبھی حاصل تو نہیں تھی نا کہاں تھے اے سی کہاں تھے اور کہاں تھے آپ میں کہاں ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ روزے تو گرمی کے موسم میں جون جولائی مئی کے مہینے میں بھی روزے آتے ہی ہیں برداشت کرو بھوک کو برداشت کرو کھانے کی چیزیں موجود ہیں لیکن نہیں کوا. جائز چیزیں موجود ہیں جائز نہیں اس وقت حرام ہے اس وقت وہ جائز بھی حرام ہے طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک جائز چیزیں کھانا بھی حرام ہے شہوت کی انگائیاں کتنی بھی ہوں لیکن چاہیے کہ بیوی موجود ہے منگوہا بیوی موجود نہیں حرام اللہ تو یہ ایک مشق ہے اپنے اس موزور گھوڑے کو لگام دینے کی اسی کا نام تکوا ہے بچ کر چل رہا سیلف کنٹرول اپنے حیوانی وجود کے اوپر کنٹرول رکھا. یہ نہیں کہ جو یہ حیوانی وجود کے ہے وہ کرنے لگو پھر تو تم گھوڑے کے تابے ہو گئے پھر وہی کہوں گا گھوڑا پھر آپ کو جس کھائی میں چاہے گا جرائے گا تیسرے یہ کہ انسان میں مال کی محبت جو ہے محبت دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ساز و سامان تو چاہیے نا ساز و سامان پیسے سے آتا ہے لہذا یہ بھی گویا کہ ہمارے اینیمل انسٹریس میں سے ہے کہ کچھ مال و دولت لیکن اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے جمع کر رہا جمع کر رہا جمع کر رہا, جمع کر رہا مال اس کی محبت ہے پھر اندھا ہو جاتا ہے مال کی محمد میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے کیا آرام مال آنا چاہیے چاہے حرام سے آئے اس کو روکنے کے لیے زکوٰ زکات دو خچ کرو دینے کی عادت ڈالو دو اللہ کی راہ میں دو اتنا تو کم سے کم دینا ہی ہے ہر حال دینا ہے اس سے بھی زیادہ اور دو اور دو اور دو آم لوگ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ پر اتفاق ہی ان نہ مالحقن سور زکا حکومت نے فرمایا تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے اس کو ہم کہتے ہیں صدقات نافلہ مزین دو اور خفیہ دو اور اس طور سے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے رہا ہو تمہارے اپنے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو اس کا ڈھنڈورا مٹ بھی چکات جو ہے وہ تو اللہ دی جائے گی اسلامی حکومت میں ریاست خود لے گی یا فرض کیجئے ہم والے بات نہ ہے آپ خود دیں گے تب بھی اللہ دیں گے لیکن جو صدقات نافلہ ہے سپاٹر یہ ہے حکمتیں اس عبادت کو آسان کرنے کی اور یہ ساری حکمتیں جمع کر دی گئی ہیں حج کے اندر حج میں ذکر بھی ہے اللہ کا تلبیہ بھی ہے شاعر اللہ کو دیکھنا ہے حج میں آپ کو بال بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی سراب کر رہے کر رہے ہیں پھر یہ جب احرام میں ہے آپ تو پابندیاں بھی نفسیاں جو ہے جو روزے والی پابندیاں بھی کچھ آ جاتی ہیں تعلق ضرور شو نہیں ہو سکتا کیا بیوی ساتھ ہے احرام چند ہے وہ تعلق حرام پھر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو تینوں حکمتیں وہ جامع ترین یوں ہے سمجھیے کہ عبادت ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ حج مبرور جو ہے وہ, وہ شے ہیں جو, جو حج اللہ کے قبول ہو جائے وہ وہ شے ہے کہ جس کے بعد انسان کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے جیسے وہ آیا ہے بچہ معصوم ماں کے پیٹ سے ایسے ہی وہ معصوم ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مبرور ہو حلال کی کمائی سے حج کیا گیا حرام سے نہیں اور وہاں حج میں وہ ساری پابندیاں جو ہیں بڑی عمدگی کے ساتھ اعلی اسلوب کے ساتھ نباہی گئی فلا رفص ولا فصوق ابلا جدال الحج اب یہ ہے اصل میں جو دو لفظوں کا فرق میں نے واضح کرنے کے لیے اتنی لمبی بات کی ہے عبادت اور عبادات لفظی طور پر تو عبادت کی جمع عبادات نماز بھی عبادت روزہ بھی عبادت حج بھی عبادت زکات بھی عبادت یہ سب عبادات اصل عبادت کیا ہے ہما تنگ ہما وقت ہمہ جہت اللہ کی اطاعت اس کی انتہائی محبت کے جذبے سے سرشا ہو تو عبارت یہ ہے بونیب اسلام والا قم سے اس عمارت کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت کوئی عمارت نہیں ہے جو میں نے شروع افسرس کی تھی کہ اس حدیث کے اندر جو کانٹے کا لفظ ہے جو اہم ترین وہ نہیں یار عمارت جو ہے وہ بنیاد کے اوپر اٹھائی گئی عمارت اور ہے بنیاد اور ہے ان کو ایک سمجھ لینا غلط مبحث ہے یہی ہماری غلط فہمیوں کا مغالطوں کا گمراہیوں کا سمب بن گیا ہم نے سمجھ لیا دین نام چیزوں کا دین تو نام ہے بھائی اللہ کی پوری ہما تنگ ہما وقت ہم ذہن بندگی غلامی اس کی محبت سے سرشار ہو کر ہاں غلطی ہو جائے توبہ کر لو اللہ بات کرے گا ازم مسمم کے ساتھ کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور صحیح جو ہے پشتاوا ہو پشمانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت محبت ہے اپنے ان بندوں سے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے کبھی شرمندگی کے احساس کے تحت اگر پیشانی پر کوئی پسینے کے بعد آ جائیں چھوٹے چھوٹے ننے نن قطرے تو اللہ کو تو وہ موتیوں کی طرح پسند ہے اللہ کو یہ توبہ جو ہے بہت پسند ہے تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ قطرہ ادھر سے ادھر پوری زندگی جو ہے وہ کوئی پاؤ ہلے ہی نہ نہیں کلو بنی یادم و خطاون بخیر الخطین خطا ہو جائے گی غلطی ہو جائے گی وقتی جذبات کے تحت آ کر کسی جذباتی سیلاب کے بہ کر یا کہیں کسی غلط ماحول میں کچھ عرصے رہے تھے وہاں کے اثرات پڑ گئے تو اس جو بھی کچھ ہو گیا آپ سے غلطی سزت ہو گئی لیکن اسے فوراً توبہ کر لے اللہ معاف کر دے بلکہ اس کے لیے لفظ واجب استعمال کیا گیا سورت نصاب نمت توبتوں یا ملون سو جہال اللہ کے ذمے ہے اللہ پاک واجب ہے اپنے اس بندے کی توبہ قبول کرنا جو جہالت میں نادانی میں جذبات کے رو میں بہکر کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ اس حدیث کا جیسا کہ میں کیا جہاں تک اس کا اصل مضبوط ہے اس پر تو گفتگو جو ہے میں نے آج خاص طور پر جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ انفکاق کی ہے جو یہ عبادت اور عبادات ان کے تعلق کو وہاں سے کرنے والی بات ہے یہ جو پانچ چیزیں ہیں بنی الاسلام میں ان میں پہلی چیز تو جیسا کہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے یہ اسلام میں داخلے کی بنیاد ہے وہ داخلہ تو صرف کل میں شہادت سے ہو جائے گا نماز لوزہ جو زکوٰۃ بھی اضافی چیزیں ہیں ویسے بھی یہ سب کا تک موقف ہے کہ تاریخ نماز کافر نہیں ہوتا منکر نماز کافر ہو جائے گا مانے ان چیزوں کو لیکن عمل میں کمی ہے تو جو بھی ہوگا مختلف فقاہ کے نزدیک مختلف سزائیں ہیں اس کی تعزیرات ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کافی نہیں ہوگا تو اگر آپ بوائل ڈاؤن کریں گے تو اسلام کی بنیاد تو صرف ایک چیز بنتی ہے اور وہ کلمہ شہادت احشد اللہ اللہ رحمت رسول اللہ اس لیے اہم حالت جنگ میں جس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا تھا اس کو حضرت اس ابن زید نے نہیں چھوڑا بخشا نہیں اس کی جانیں بخشی کی بلکہ اس کی گردن اڑا دی تو حضور نے جو اطرفی کی, کی کیا کرو گے جب یہ کلمہ شہادت جو ہے تمہارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا خیال کے دن اور قرآن میں کہہ دیا گیا اگر تم نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور کہیں تمہیں مل جائے کوئی شخص فرض کیجیے کہ وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جو بحثیت مجموعی کافر ہے منکر ہے مشرق ہے لیکن وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے تو تم نہیں کہہ سکتے دستہ مومنا تم مومن نہیں تم کون ہوتے ہیں؟ تم تو دل کے ہاتھ کو نہیں جانتے تو بوائل ڈاؤن کر کے میں اس کو عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں داخلے شامل رہنے کے لیے بنیاد وہ صرف کل رہ البتہ یہ جو آیت میں نے سنائی آپ کو اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے یہ چار عبادات ان میں سے دو کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے چنانچہ حدیث معاش کے اندر بھی پھر دو کا ذکر آیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا اور سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیات میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں دو چیزوں کا ذکر آیا جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب صرف چار مہینے کی مہلت ہے اس کے دوران مشرقین عرب جو ہے بنی اسماعیل امی یا تو اسلام لے آئیں ورنہ قتل عام ہو جائے گا۔ تو ان کی علامت کیا ہوگی اگر وہ نماز قائم اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور ذکاۃ ادا کریں دو چیزیں جو ہیں وہ وہاں بھی بیان ہوئیں اور دو ہی چیزیں حدیث سے موافق کے اندر ائی لیکن یہاں پر جو ہے اپ سمجھ لیجئے چار چیزیں و ما امرو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هو نفا اور انہیں نہیں حکم ہوا یہ دین کا خلاصہ ہے دین کی تعلیم کا انہیں نہیں حکم ہوا تھا مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کرے بندگی جمع پرستش کرے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے سرکار کو الدین کا دین کا یہ یہ ہے ہمیشہ کا قائم دین دین جو ہے انہی چیزوں پر قائم رہے تو معلوم ارسب عبادت کچھ اور ہے اور یہ عبادات اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے جیسے چھت کے نیچے چار ستون اب فرض کیجئے چھت ہے ہی نہیں تو ستون کھڑے ہوئے ہیں آپ کو کیا معلوم کا یہ کیا پاگل پر ہے کس نے بنائے کس لیے بنائے گی بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں آج ہمارے ذہنوں سے جب وہ چھت ہے اسلام عبادت وہ ذہن سے نکل گئی ان ستونوں کی حیثیت کیا ہے یہ صرف رسومات بن کر رہ گئی روح اذا رہ گئی رسم اذاں روحے میں رہی نماز روزہ ہو قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں تو بغیر چھت کے سطور بھائی کس لیے لا یعنی بےمانی بے مقصد وہ چھت جو ہے وہ اسلام اسلام اسلام کے اتاعت علی خمس اللہ اللہ محمد رسول اللہ وام صلا وکاتے وا وحج بہتے بس رمضان یوقی مصلا دِينُ دکاتا یہ واؤ کو میں نے بار بار جو کہہ رہا ہوں زور دے کر کیونکہ گرامر میں اسے کہتے حرف عطف حرف عطف میں اور تو اور بیچ میں جو اور آ گیا تو میں اور ہوں تو اور اسے کہتے مغایرت حرف اطف جو ہے وہ مغایرت ثابت کرتا قلم اور پینسل تو قلم اور ہے پینسل اور, اور بیچ میں آ گیا ہو ماہر تو یہ اچھا عبادت کچھ اور ہے ہےقیم وصلا وسکاتا و ذہن کا دین القی ہو یہ تصور جو ہے اگر عام ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ابت کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی لیکن اگر یہ تصور ہی ذہنوں کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ ریچولس ہیں رسومات ہیں یہ رسومات تو چل رہی اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں پچیس پچیس تیس تیس لاکھ آدمی حج میں جمع ہو جاتے ہیں اور رمضان کے آخری اشرے میں تو سنا ہے کہ پچیس تیس لاکھ سے زیادہ کیا بادی ہو جاتی کی. ہے لیکن کیا اس کا دنیا پر کوئی معاشا بھر بھی کوئی اثر ہے دنیا جس رنگ میں چل رہی ہے چل رہی ہے ہماری رسومات ہیں ہماری بڑی بڑی بڑی بڑی تقریبات ہیں جیسی عالی شان مساجد یہ تو بیچاری ٹھیک ہے ایک یوٹیلیٹی کا آپ کہیں گے اس کو کہ عمارت ہے یہ لیکن جو عالی شان عمارتیں مسجد کی بن رہی ہیں آج کل مساجد وہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تو حضور کی ایک حدیث جو ہے بہت ہی لفظہ دینے والی ہے یوس کو ایاتی علامہ الناس زمان اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا لا کا بن اسلام اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا وہ لبکا بنل قرآن اللہ قرآن میں سے بھی اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساج ان کی مسجدیں آباد ہوں گی وہی خراب منل خدا ہدایت سے خالی ہوگی اور سخت ترین بات اولما ہوں شر و منتحم سوا ان کے اولما آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے ان دہیم تخل الفتنا ان کے پاس سے ہی فتنہ برامد ہوگا فتنا فلاں کی خلافت وا فلاں کے خلافت وا فلاں کی خلافت وا فلاں کے خلافت فلاں خلاف یہ فلاں وہ فرقے بازی ایک دوسرے کے اوپر فتوم تخرج الفتنا تو وفیم تعوت میں لوٹ کر آ جائے گا فتنہ یہ بدترین زمانے کی پیش گوئی کی ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں تو در حقیقت یہ جو ہمارے ہاں عبادات کو اصل دین سمجھ لیا گیا اور اصل عبادت اصل اسلام بنیاد اسلام والا خم سے یہ بنک علف میں نے کہا تھا اہم ترین اب اور دو باتیں اور نوٹ کر لیجیے یہ جو چار چیزیں ہیں نماز روزہ حج اور زکات یہ گویا کے چار ستون بھی ہیں جس پر عبادت کی چھت اسلام کی چھت پڑی ہوئی ہے لیکن انسان کی روحانی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے یہ صرف ایک قانونی شرط پوری کرنے والی چیزیں نہیں اسی میں خشور اور خزور نماز کے اندر ہو جائے تو ہم کیا چلے گا اگر روزے کی حالت کے اندر انسان صرف کھانے پینے سے نہ بلکہ کوئی جھوٹی بات نہ نکلے زبان سے کوئی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہ نکلے زبان سے اگر اس کنٹرول کے ساتھ روزہ رکھا جائے وہ ایک روحانی ترقی کا ذریعہ ہے زکات کے علاوہ صدقات دیے جائیں یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ یس کا یو ستون کو رف پوچھتے کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں کتنا دے کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے ظاہر دے نا مت رکھو ڈونٹ یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے باریک سے کہیں نہ ہو جائے اپنے پاس پیسہ رکھنا دولت رکھنا حرام نہیں ہے حلال ذریعے سے کماؤ اب جو کچھ آ گیا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو اور اعلیٰ روحانیت تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف اپنی ضروریات کی حد تک اپنا حق سمجھو باقی اللہ کی رابطے دے دو یہ ان محروموں کا حق ہے بحروم اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم ان کو لوٹا کر فارغ کرد ہو جاتے ہو یا اس پر قبضہ مقابل فارم رکھتے ہو لیکن جائز ہے حرام نہیں صرف زکوٰۃ تو زبردستی لے لی جائے گی باقی تم رکھ سکتے ہو تمہاری اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے ولاسط کے طور پر لیکن روحانی ترقی اگر چاہتے ہو سلون کا مادہ یوم فکور اللہ حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری اپنے پاس ایک پیسہ رکھائی نہیں کری عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کا سر پھوڑ دے کہ حضور نے کبھی زکات نہیں دی کیسے ہو سکتا ارکان اسلام کیسے ممکن ہے بھائی کیسے دے زکات زکاتوں تو پال جمع ہو تو دے جب رکھائی کبھی کچھ نہیں اپنے پاس تو زکات آئی پائے گی اور اسی پر یہ خاص صحابہ کرام چندر ایک طبقہ کہلاتا ہے فقراء صحابہ انہوں نے اسی سطح پر زندگی گزاری نے نہیں باقی عام لوگ جو کاروبار بھی کرتے تھے اپنا اور جو دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی تھے رکھتے بھی تھے جب رکھتے تھے تبھی تو ہوتا تھا کہ حضرت تبو کے موقع پر لا کر اتنے بڑے بڑے پیسے اتنی بڑی رقمیں دے دی حضرت عثمان اپنے پاس نہ رکھتے تو کیسے لے آتے لیکن روحانی ترقی کا راستہ یہی ہے تو اللہ تعالی کے راستے میں روحانی ترقی کی بھی یہی منزلیں ہیں سیری یہی ہیں اسی میں سے ہو کر گزروں کے ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز جو ہے آپ نے پڑھ لی فرمدہ ہو گیا فقی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے ایک یہ ہے اس میں خوشو ہے خشو ہے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا یہ کیفیت کے ساتھ قرآن مجید پڑھو تو جو بھی رحمت والی آیات آئیں اس کے لیے فوراً اللہ سے سوال کرو دعا کرو عذاب کی آیت آئے تو فوراً اللہ کا کہ عذاب سے معافی طرف کرو اس کیفیت کے ساتھ یہ صرف طرفہ نہیں بس جو ہے وہ وہ پڑھ دیا بس جو ہے رٹا ہوا اگل دیا نہیں تو ایک طرح کے ڈائلگ ہونی چاہیے جس کو اقبال نے کہا انائے سگیر انائے کبھی انائے کبیر د ان فائنائٹ ای گو اور اللہ کی انانیت کبرا کا قرآن مجید میں یہ مقام ہے سورتحا کا نماز پڑھی جائے نماز ہوئی ہے لیکن نماز نماز میں فرق ہے. وہ کیفیت جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ نماز میں اس کے اعتبار سے فرق پڑے گا اور آخری بات یہ کہ یہی جو چار عبادات ہیں نماز روزہ زکات یہ اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم کی بنیاد بن جاتے ہیں یہ شاعر ہیں ایک معاشرے میں نظر آتی یہی چیزیں جو اسلام کے مظاہر نظر آئیں گے مسجدیں ہیں ٹھیک ہے مسجدیں جامع اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ ہم نے بنانی ہے وہ تو اسلامی نظام اگر وہ ریاست اسلامی ہو تو وہ صرف حکومت کی مسجدیں ہوں گی اور لاہور میں گورنر نماز پڑھائے گا گورنر خود بندے گا یا اسے چھوٹی جگہوں پر آپ آ جائیں تو جو بھی جو بھی اس علاقے کا جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوگا وہ وہاں پر خطبہ دے گا وہاں بھی اجازت سے حکومت کی اجازت سے یہ تو ہم نے بنا لی ہے ایک مسجد میں تین تین ہے ایک, ایک گلی کے اندر ایک اہل حدیث کی ہے ایک بریلوی کی ہے ایک دیوبندی کی ہے لاؤڈ سپیکر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے اور, اور مقابلے ہو رہے ہیں بلند آبازی کے یہ تو خیر بارہ غریب چلیے دین کا ایک ڈھانچہ کھائی ہو لیکن یہ کہ وہ تو ہمارا جو نظام ہے وہ پوری معاشرت جو ہے اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے ایک علاقے میں پنج وقتہ نماز لوگ جمع ہوتے ہیں بھائی آج فلاں نہیں آئے کیا وجہ ہے چلے پتا کریں یہ ہمارے سوشل کانٹینٹ کا ذریعہ بننا چاہیے یہ نہیں کہ آئے کسی کو نہ دیکھا نہ پوچھا نہ کسی کو بنگایا کرسی کی فجر کی نماز ہوئی آگ آگ آگ وہ پھیرا سلام اور گئے حضور تو بیٹھ جاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا وہ بیان کرے کسی نے کوئی اور کوئی بات کرے تو یہ جو ہمارے مسجد کا نظام ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی اتنا بڑا اجتماع جو ہے اس امت کی آفاکیت کا سب سے بڑا مذہبر وہ آج بھی ہے اگرچہ روح نہیں تھی ڈھانچہ رہ گیا ہے لیکن جسے کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی یہ کتنی عظیم عمارت تھی وہاں پر آ کر مالک جو ہے امریکہ کا بہت بڑا لیڈر آنکھیں کھلی بھی کھلی رہ گئی کہ میں نے دنیا بھر میں کہیں یہ منظر دیکھا ہی نہیں کالے گورے پیلے لال ہرے سب جو بھی ہیں وہ سب ایک جگہ پر ہیں اور اتنا امن ہے کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی فساد نہیں یہ نفسہ وہاں نظر تو یہ حدیث جو ہے ایک طرف یہ اسلام کے عبادت اور عبادات کے تعلق کو واضح کرنے والی ہے بونے السلام علیہ شہادت اللہ الہ اللہ وََ محمد رسول اللہ وائی طام السلات و طکات واہد البید و سعود رمبر دو یہی چار عبادات جو ہیں انسان کی روحانی ترقی کا بھی زینہ نمبر تین یہی چار عبادات جو ہیں وہ اسلامی معاشرے کے شاعر بن کر ایک خاص رنگ میں ایک نئی تہذیب جو ایک رنگ ہے جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اس کی تنظیم یہ اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے فصل اللہ تعالی علی خیر محمد